اللہ یہ میرے مرشد محبوب سیدی یسن محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں اشار میرے مرشد کے تمام کے تمام جو بھی اللہ والوں کے اشعار ہوتے ہیں در حصیقت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 لعنت آئی رحمت رخصت ہوئی رحمت آئی کو لانت رخصت ہوئی دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی اجتماع زدین محال ہے بدنگاہی سے نام کو دیکھنے سے اللہ کے غضب کٹرک آ گیا اور عبادات سے اور تلاوت سے ذکر اذکار سے دعاؤں سے اللہ کی رحمت کٹرک آیا ہوا ہے لیکن دونوں ایک دوسرے کو سائڈ نہیں دے رہے یہ کہیں کا نہیں رہا خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں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 اور جو ہے اس کے اس کے بدلے میں اپنے اللہ کو اپنی پاک پاک ذات کو پیش چھوڑا ہے کتنا گھاٹے کا سودا ہے کتنا خسارے کا سودا ہے اللہ کی لانت کو خریدنا اور بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر فرماتے زین لائن نظر آنکھوں کا ذنا ہے نظر پاس. آنکھوں کا ذنا کر رہا ہے اور اللہ عالیہ بننے کا خواب دیکھا رہا ہے تعی مائک عشق بتا میں اسد کرتے ہو فکر راحت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 سرے نیاز کرو نفس کو اپ نشاب کرو نفس کو اپنی نشاض کرو کیا مطلب کہتے ہیں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 نفس کو شہباز کرو نیاز کیسے کریں کیسے ہی کریں نفس کو شہباز کیسے بنایا جائے گا نفس کو شہباز بنایا جاتا ہے شاہباد شاہبازوں کے ساتھ رہ کے اللہ والوں کے ساتھ رہ کے اللہ والوں کے ساتھ رہیں گے اور ان سے تدابیر پوچھیں گے اور نیاز یعنی آجزی دکھائیں گے فرمایا کہ ناز و نخرے جو کرتا ہے میں آ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 دعا کی درخواست کرو اور ان سے عاجزی اختیار کرو فرمایا کہ کے گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام اللہ والوں سے عاجزی اختیار کرو کہ حضرت ہمیں بہت زمانہ ہو گیا گناہ چھوٹ نہیں رہے آپ مہربانی کر کے دعا بھی کیجیے ہمیں کچھ تدبیر بھی بتلائیے کہ ہم کس طرح گناہوں کو چھوڑیں کیسے گناہوں کو چھوڑا جاتا ہے کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ اے اسیران کفس میں نو گرفتاروں میں میں ابھی ابھی اپنی غفلت کی زندگی کو چھوڑ کے اب میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں میں اب نیا نیا آیا ہوں ذرا مجھ کو بھی طریقہ بتا دیجیے کیسے اللہ سے روتے ہیں کیسے نفس کے بنا... نفس کے چالاکیوں سے بچتے ہیں کیسے گناہوں سے بچتے ہیں شیطان سے کیسے بچتے ہیں ذرا ہمیں بھی سکھلا دیجیے تو گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام ساکی دیتا ہے اس کو میں گلفام ہم؟ ساقی مانے شیخ اللہ والا شیخ یہ آج کل کی جو جالی چکر بازی ہے وہ نہیں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 تو تلواروں کی نوک سے بھی نہیں اترتا سارے عالم کی دولت سے بھی نہیں اترتا سلطنتوں کی پیشکش سے بھی نہیں بکتا حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حافظ گشت بے خود کے شمارن حافظ شہر سعدی شیرازی کا نام سنا ہے کہ نہیں شہد سادی شیرازی حافظ شیرازی جو بھی کہ لو دونوں ناموں سے مشہور ہیں فرماتے ہیں حافظ گشت بے خود کے شمارن بیک جو مملکت کہہ رہا کہ جب اللہ کا نام لے کر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 ساری ساری دنیا کی لذات اور ساری دنیا کی ساری کائنات کی جو دولتیں اور سلطنتیں ہیں نگاہوں سے گر جاتی ہیں جو سلطان عزت علم برکشت جو سلطان عزت علم برکشت جہاں سر بجیر عدم برکشت سارا جہان جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہی نہیں جب وہ اللہ دل میں آتا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا نشہ وہ فرمایا کہ گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام ساقی دیتا ہے اس کو مئے گل فام اللہ کی محبت کی وہ شراب دیتا ہے یہ وہ نشہ نہیں ہے جو ناپاک شراب کا نشہ ہے جو ذرا سا سرکہ پلا دو دو گھونٹ تو سارا نشہ حرن ہو جائے گا شراب کے اندر سرکہ ملا دو سارا ساری کی ساری شراب سرکہ بن جاتی ہے پھر نشہ سارا ہرن ہو جائے گا اتر جائے گا لیکن یہ اللہ کی محبت کا نشا عجیب ہے اور کہ تلواروں سے بھی نہیں اترتا ہی تو اللہ کی محبت میں میدان جہاد میں لوگ جانے پیش کر دیتے ہیں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 چمک دمک گاڑیاں پولیس کی اسکارٹ اور اشانوں शौकत اور سفارشیں اور یہ وہ ابا نہیں مجھے تو سیاست دان ہی بننا ارے بیٹا نہیں کرو نہیں نہیں ابا مجھے تو سیاست دان ہی بننا ہے اچھا ٹھیک ہے بیٹا دوسری منزل پہ اب بیٹا تھا باپ نے نیچے سے کہا بیٹا چھلانگ لگا دے ابا نے کہا ابا بیٹے نے کہا ابا میں گر جاؤں گا ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی کہا نہیں نہیں میں نیچے ہوں نا چھلانگ لگا دے ابا میں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 میرے حضرت کا کیا شعر ہے سبحان اللہ عمدی ہم ایسی لذتوں کو قابل لانت سمجھتے ہیں ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا دوست ناراض ہوتا ہے سارا عالم ناراض ہو جائے ساری مخلوق ناراض ہو جائے لیکن اللہ ہم آپ کے ہیں ہم ان مخلوق کے نہیں ہیں حسینوں کے نہیں ہیں ہم آپ کے ہیں آپ ناراض ہوں لا تاطا لمخلوق فی معصیت الخالق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 اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بقار ابو کا اللہ تعبدال والدین احسانہ اپنی عبادت کے بعد اپنے حقوق کے بعد فورن بعد اللہ نے کس کے حقوق بیان فرمائے والدین وبل والدین احسانہ اور اما یبل غنا کا اما یبل غنا ان دقل کبرا احدہ او قلعہ ہما فلاں اللہ افم ولاً ہرا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 اور اگیلے میں خود سو جائے گی اور بچے کو سوکھے میں سُلائے گی اتنی محبت ہوتی ہے ماں کو کیسی کیسی قربانیاں جو ہے ماں باپ دیتے ہیں اور جب اولاد بڑی ہو رہی ہے تو ماں باپ کو آنکھیں دکھا رہی ہے کیا بات ہے تو فرمایا کہیما قَوْلًا قَوْلًا اور ان کے ساتھ نام, با... نام بات کرو بالکل اور وقف لہما جنا حض اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھو وقف لہما جنا حض مین الرحما اور بہت ہی نرمی کے ساتھ ان کے سامنے رہو اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو بقر ربرحم ہما کمار رب ابیانی صغیرہ اور فرمایا کہ ولا تنہر ہما ولاقل ان کو اف بھی نہیں کرو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے علم اگر یہ اف سے نیچے بھی گھٹیا بھی کوئی درجہ ہوتا ماں باپ کی نافرمانی فرمانی کا تو اس کو بھی بیان فرما دے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 ہاں اگر تم پر وہ ظلم بھی کریں تب بھی تم ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر تین دفعہ فرمایا کہ اگر پھر وہ انضلم اگر تم پر ظلم بھی کریں لہذا صحابہ نے ماں باپ کے کفر کے باوجود ان کو کبھی جھڑکا نہیں کبھی جو ہے ان کی نافرمانی نہیں کی ہاں اگر وہ شرک کا حکم دیں یا کفر کا حکم دیں یا گناہ کا حکم دیں تو پھر ان کی نافرمانی جائز ہے بالکل ان کی بات نہیں مانی تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی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 فرمایا کہ کسی اس سے بھی بدتر ہے بلو مغل یہ اس سے بھی بدتر ہے ابھی آنکھ بند ہوگی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ساری ان کی ترقی آپ دیکھنا پھر وہاں کیا ہوتا ہے وہاں تو کیا کہیں گے یا لئی تنی ترابا کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے زندہ بھی نہ رہتے پیدا ہی نہ ہوتے افسوس کریں گے جنتیوں کو دیکھ کے اور اپنا عذاب دیکھ کے یہ افسوس کریں گے ان, کی ان کو دیکھ کے ہم رال ٹپکا رہے ہیں ان کی جیسی شکلیں بنا رہے ہیں ان کے جیسی نقالیاں کر رہے ہیں ان کے جیسے لباس پہن رہے ہیں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 طریقہ ہے جو دایاں دایاں پہلے پیر ڈالا پائجامے میں اور یہ پجامہ ہے پتلون ہے لنگی ہے جو بھی ہے پہننے کا طریقہ کیا ہے سنت طریقہ بھائی دایا پیر پہلے ڈالو اور پھر اس کے بعد بایاں پیر ڈالو پانچی کے اندر اور دوسرا طریقہ جانور والا کہ بایاں پہلے ڈال دیا لاپرواہی سے اس کے بعد دایا والا ڈال دیا رائٹ والا تو یہ جانوروں کا طریقہ ہو گیا اور تیسرا ایک طریقہ گدو بندر والوں کا ہے کہ اس پجامے کا ایک سرا ایک کرسی پہ باندھا دوسرا سرا دوسری کرسی پہ باندھا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 ان کا دامن کر دور صحیح ہاتھ اپنا بھی تم دراز کرو یہ نہیں کہتے کہ ایک دم جمپ لگا کے چلے جاؤ پر تھوڑا تھوڑا چلنا شروع کرو سیڑھی و سی چلتے رہو انشاءاللہ ایک دن کامیابی ہو جائے گی پانی سے کیوں ہے سرگوشی من سراپا سکو تیر کرو یعنی کہ ادھر بھی دیکھ رہے ہو اللہ والے بننے کے بھی خواب دیکھ رہے ہو اللہ والوں کے پاس بھی جا رہے ہو تو کچھ تو شرم کرو ارے منہ سراپا سکوتے اللہ کی طرف ہی کیوں نہیں وہ نہ کر لیتے حسینوں سے بھی ملنا جلنا سرگوشیاں کرنا ہی کیا ہے ادھر جا رہے ہیں تو ادھر کے ہو گئے ادھر جا رہے تو ادھر اگے ہو گئے ادھر جا رہے تو الو کی طرح ان کو تاکہ گور رہے اور ہس کے کی باتیں کر رہے کیا یہ زندگی اس نے پانی سے کیوں ہے سر گوشی من سراپا کرو ان حسینوں پہ ڈال کر نظرے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 اور میں آ نافرمانی کرو گے تو معیشت کو تخت کر دیا جائے گا کبھی روزی تنگ کر دی جائے گی کبھی بیماری دے دی جائے گی کبھی کچھ حادثہ کبھی کچھ پریشانی کبھی ایک مصیبت پڑی گی اور اگر تم ہماری بات مانتے رہو گے ہماری ہماری آ, ہم کو راضی رکھو گے ہم کو راضی رکھو گے من عامر من ذکر فلنو حیات طیبہ ہم تم کو بالد زندگی دیں گے آل. ارے تم چل کے تو دیکھو ارے ادھر اگر دس میل دور ہے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 ایک مولانا صاحب یہی واضح کر رہے تھے اللہ اب فرما لے جز فرما لے ہمیں کھینچ لے اس نے واضح سنا تو اس نے بھی شروع کر دیا کہ اللہ ہمیں کھینچ لیجئے ہمیں کھینچ لیجئے جلد فرما لیجئے تو ایک جو ہے شرارتی آدمی تھا اس کو شرارت سوجی تو جس درخت کے نیچے وہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتا تھا اللہ میاں مجھے جلد فرما لیجئے تو اس نے ایک راستہ لیا اور اوپر چبھ کے درخت کے اوپر بیٹھ گیا اور اس نے جو ہے جب اس کے آنے کا وقت ہوا تو بیٹھ گیا درخت کے اوپر کے اور جب اس نے دعا مانگنا شروع کی اللہ میاں جلد فرما فرما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 ان حسینوں پہ ڈال کر نظریں دل نہ وقف غم مجاز غمے مجاز کیا یہ ان حسینوں کا عشق دل نہ وقف غم مجاز کرو حسن پانی سے کر کے سر سے نظر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 اب کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے پھرتے میر خوار کوئی پوچھتا نہیں اب بڑھاپا تاری ہو گیا گال پچک گئے دانت اخرنے لگے آنکھوں پہ چشمہ لگ گیا لڑکھڑی پڑ گئی ٹانگوں میں اب کوئی اب کوئی منہ نہیں مارتا اس کی جلدی سے سناتا ہوں کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک ایک آشک تھا اس نے جو ہے بڑے کو, معصوب کو بڑے لارے دیے لارے لارے بھی ایک لفظ ہے نا لارے دیے لچکارے دیے کہ تمہارے جو چہرے پہ تل ہے کیا بات ہے اس کی اس پر جی چاہتا ہے سمرکند و بخارا تم پر فدا کردو بخارا تو مزاحان حضرت نے فرمایا کہ اس وقت کے بادشاہ نے اس کو گرفتار کرا لیا کہ ظالم میں نے اتنی جانے دے کہ سمرقند و بخارا حاصل کیا تو اپنے معشوق کے تل پہ فدا کر رہے ہیں مفت میں <laughs> خیر وہ لفٹی نہیں کراتا تھا کیونکہ حسینوں کے کی کوئی ایک عاشق نہیں ہوتا ہزاروں ہوتے ہزاروں اور وہ حضرت کا ایک شعر بھی ہے کہ ایک حسین ہو تو دل اسے دے دوں ایک حسین ہو تو دل اسے دے دوں سب تو مشکل ہے ان ہزاروں میں ابھی یہاں جا دے کو ادھر یہ بھی ننگا چلا جا رہا ہے در وہ بھی حسین چلی آ رہی ہے کس کو دل دوں آ کر ساری بوریاں چلی چلی جا رہی ہیں بوریاں بوریاں بوریاں ان میں کچھ برا ہوا ہے بوریاں چلی جا رہی ہیں تو غرض یہ کہ اس نے کہا کہ میں یہ فدا کر دوں گا تم پہ تو اس نے کہا اچھا دیکھیں گے کیونکہ اور بھی عاشق تھے تو اب آنا شروع ہو گیا بڑھاپا ان میں تغیر آ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 उस سے کر کے سر سے نظر چشمے دل کو یہ بھی یاد رکھو کہ جو شخص یہ نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اس کو پھر اپنی بیوی بھی اچھی لگتی ہے ہاں میرے عزت فرماتے تھے کہ جو بازار کے قورمہ بریانی کھاتا ہوگا اس کو گھر کا قورمہ بھی اچھا نہیں لگے گا بلکہ بازار کی دال جو کھانے والا ہوگا نا جس کو عادت پڑ جاتی ہے پھر وہ گھر کا اچھا کھانا اور قورمہ بریانی بھی اس کو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 کی میا کی بھی کیا حقیقت ہے خوف حق سے جو دل گداز کرو نفرتوں کے یہ تذکرے کب تک و وز دل نواز کرو بس اللہ کی محبت بیان کرو اللہ کی محبت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 جس سے منع کیا ہو وہ سے رک جاؤ اصل ذکر یہ ہے ہر نفس ذکر حق کرو تر غفلتوں سے نساز باز کرو غفلتوں سے نساز باز کرو ہر نفس ذکر حق کرو قطر غفلتوں سے باز کرو الحمد للہ چلو بھائی ایک گھنٹہ <تصفح> ہو گیا یہ کتابیں <تصفح>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 جب دو چار قدم تو چلتا ہے نا پہلے تب تب تو اس کو پھر باپ دوڑ کے پکڑ لیتا ہے گرنے نہیں دیتا ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گرنے نہیں دیتا چلتے رہو خطا ہو جائے اللہ سے معافی مانگو اللہ سے معافی مانگو بھائی معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے بھائی وہاں بڑی چیز ہے توبہ توبہ ایسی چیز ہے فرمایا کہ ایسی عجیب سواری ہے توبہ کی ایک لمحے میں گناگار سے گناگار انسان اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے ذرا سی ندامت ہوئی شرمندگی ہوئی اللہ عالم سے انہیں گناہ کر دیا معاف کر دیجئے اللہ بس دل میں ندامت شروع ہوئی توبہ ہوئی اصل توبہ نام ہے ندامت کا دل میں ندامت اور گناہ سے الگ بھی ہو جاؤ یکلا توبہ کی شرط کیا ہے یکلا اس کیا گناہ سے دور ہو جاؤ یکلا جو ہے نا قلعہ سے قلق اس کو قلا کما کر دو اپنی نائجائش خواہش کا کلا کما کر دو دیکھ لیا نظر, نظر خراب کر لی فوراً خیال ہے ارے یہ تو میں نے گناہ کر دیا فوراً نگاہ نیچے کر کے نگاہ نیچے کر کے یہ نہیں کہ اس کو دیکھ دیکھ کے استفسل اللہ استفس اللہ پڑھے کیونکہ جب دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی لعنت ابھی بتا دیے نا اللہ کی لعنت ہے دیکھنے والے پر جب اللہ کی لعنت ہے تو رحمت کہاں سے آئے گی تو فوراً نظر ہٹا لو تو لعنت سے بچ گئے پھر اللہ سے معافی مانگی وہ گناہ معاف ہو گیا پھر اللہ کے درباری بن گئے درباری بن گئے پھر سے اگر خطا ہو جائے تو کیا فکر ہے سو بار ٹوٹے سو بار بنانا ہے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 جب تک کہ یہ اپنی اصلاح باطم نہ ہوں یہ رسالہ ہر شخص کے گھر میں ہونا چاہیے ہر ایک کو پڑھنا چاہیے یہ سنتوں کی کتاب ہے یہ معمولات صبح و شام ہیں آپ نے کسی کو خاص دینا ہے یہ کسی کے لیے اچھا بھئی یہ دعاؤں دعاؤں کی کتاب ہے مختصر دعاؤں کی لیکن یہ پورے پوری دعائیں پڑھنا ضروری نہیں ہے آج کل طبیعتیں بہت کمزور ہو گئی ہیں دماغ کمزور ہو گئے ہیں زیادہ پڑھنے سے اللہ نہیں ملتا بلکہ تقویٰ سے ملتا ہے اللہ یاد رکھو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 اگلی دفعہ انشاءاللہ وہ ہیں کیا اچھا چار امال جو ہمارے حضرت کے ہیں جن پر عمل کرنے سے ضرور ضرور انشاءاللہ اللہ کا ولی ہو جائے گا وہ چار امال انشاءاللہ شاء اللہ جمعے ہم لائیں گے جن کے پاس نہ وہ لے لیں بس دعا کر لو بھائی مختصر اچھا پہلے تقسیم کر دیں تقسیم کر دیجئے جس کو دینا اندر بھی بھجوا دیجئے باقی حفاظت سے رکھ لیجئے تاکی حفاظت سے رکھ لیجئے جو, جو مانگے آپ اس کو دیتے رہے گا ان کی ہمارے فریض صاحب کے سب چیزیں رہتی ہیں سٹاک میں کسی دوست وغیرہ کو دینی ہو اور ہمارے کارڈ کہاں ہیں کارڈ ارے آپ نے کہا تھا تھوڑے سے ہیں تو چار چار چار تو بہت سارے لوگوں نے لے لیا دو چار کام کے ہیں یہ بھائی جو میں ابھی ارض کر رہا تھا کہ یہ مسنون تو یہ دو, یہ دو چار ہیں لو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ پڑھے لکھے نہیں ہم تو ان کو پڑھا لکھا سمجھ رہے تھے اب یہ نیوی والے سن لیں گے تو فوراً ان کو دیں گے یہ دیکھیے اس کو دو چار کہہ رہے تھے اچھا بھائی یہ کارڈ جو ہے جس کے پاس نہ ہو اس میں میری مجالس کی ترتیب بھی ہے اور سنت دعاؤں کا جو میں نے آپ سے بتایا ہر قسم کا جن جادو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 جو شخص پڑے گا روزانہ انشاءاللہ والدین کا حق ادا ہو جائے گا تو یہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں حفاظت کی دعا بھی ہے اور جن جادو وغیرہ سب کا علاج اس میں انشاءاللہ ہو جائے گا چیز لے لیجئے ان سے اور جلدی سے وہی مختصر دعا کر لیجئے اللہ مولانا دن پلا علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم تقبل منا کامت و علین طب رحیم یا اللہ پاک محض اپنے فل سے قبول فرما لیجیے عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے یا اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق قطع فرما دیجیے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو دوستوں کو ان کے گھر والوں کو اللہ والا بنا دیجئے اے اللہ نیک اور صالح بنا دیجئے اپنا پیارا اور مقبول بنا لیجئے یا اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجیے اے میرے مالک ہم سب کو جذب فرما لیجیے ہم اپنے کمزور قدموں سے آپ تک نہیں آ سکتے جب تک آپ ارادہ نہ فرما لیں اے اللہ ارادہ فرما لیجیے آپ کو اس آیت کا واسطہ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 اے اللہ آپ ہمیں چاہ لیجیے اور ولایت کی خط انتہا مجھ کو میرے گھر والوں کو تمام دوستوں کے گھر والوں کو اور سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیئے اے اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں دو انگلیوں کے درمیان آپ کے, کے ہمارے قلوب ہیں اے اللہ آپ قاضروں کو بھی ایمان دے کر جز فرما لیجئے اللہ عالیہ بنا دیئے آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں اے اللہ آپ ہماری سن لیجیے اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل حاجل مستمر عطا فرما اے اللہ جن کے رسم میں تنگی ہے اے اللہ ان کی روزی میں برکت اطا فرما دیجیے اللہ کئی خاندانوں میں جھگڑے ہیں اے اللہ ان کو آپس میں پیار محبت عطا فرما دیجیے جن کے رشتے نہیں آئے اللہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں اے اللہ ان کو نیک سال رشتے اطا فرما دیجیے بے اولادوں کو اولاد سالح سے نواز دیجیے اور جن کی اولاد ہو ان کو صالح فرما دیئے اے اللہ ہماری گعاؤں کو محض اپنے فل سے قبول فرما لیجیے اللہ نبی کا محمد اللہ علیہ وسلم ونادی محمد ونقی ولا ولا محمد